السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ وسلم اشرف و امام المسلین و رسول محمد ابن عبد اللہ ولی و تبحسن الدین اماب سب بھائیوں کو عید مبارک ہو اللہ سب کی نیکیام سیام قیام تلاوت قرآن اور دیگر نیک امال قبول فرمائے جس طرح رمضان میں نیکی کی طرف راغب تھے سال بھر بلکہ زندگی بھر اسی طرح نیک کاموں پر لگے رہنے کے اللہ میں توفی دیں اور ان نیکیوں کو قبول اور منظور فرمائے میرے بھائیوں بزرگوں نیکی کی قبولیت کی کچھ علامتیں نشانیاں ہیں جن میں سے ایک چند ایک نشانیاں نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق یہ نیکی کی قبولی کی علامت اور نشانی ہے اگر نیکی کرنے کے بعد پھر پڑھتا کھا جائیں سمجھو کہ آپ کا وہ کام اللہ کو منظور مقبولی ہے اس لیے آپ کو توفیق نہیں مل رہی اور مومن مسلمان تو اللہ کے بندی کرنے والے سال بھر زندگی بھر وہ ابو تو رب کا حقہ یا تقل کا اپنے پیارے لانڈے پیغمبر کو حکم ہے سال بھر زندگی بر عبادت میں لگے رہے مرتے دم تک تو اور اسی طرح دوسرے مقام پر وہ امراحلہ کا بلا وسط عالیہ حکم بھی ہمیشہ کی کا حکم ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سے دین کا کام لیں نیکی کی توفیق دیں سب کے نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے منظور فرمائے تو اب میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ابوظر محمد زکریہ حفظ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ابوذر محمد زکریہ حفظ اللہ تعالیٰ یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورزا نفسه وزنة عرشه ومداد قلمات اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد كما صلى تعالى على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتمو فاتقوا الله إن الله تذاب الرحيم عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمى لي محتم حضرت الحمد للہ اللہ تعالی کا اللہ, اللہ, اللہ, فألك اللہ, فألك اللہ فألك شکر ہے جس مالک نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم رمضان المبارک نیکیوں کی بہار کا موسم اللہ کے فضل سے دن کو روزہ رکھ کے رات کو قیام کر کے گزار چکی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا قیام اور سیام قبول فرمائے یہ یقیناً بہت خوش نصیبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق بخش دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے فرمایا وہ شخص بڑا محروم رہا جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور پھر اس نے اللہ کو راضی نہ کی اور وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اس نے اس میں نیکیاں کر کے دن کا روزہ رکھ کے رات کو قیام کر کے اللہ کو راضی کر لیا بھائیو جب بھول فرما لے ان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے نیکی انسان کر لیتا ہے لیکن اس کو محفوظ کرنا اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے جیسے قرآن پاک حفظ کرنے والا بچہ تدریس قرآن پاک کو یاد کرتا رہتا ہے حفظ کرتا رہتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے والے دن مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے بے قرآن پاک کو حفظ کر لینا تو آسان ہے لیکن اس کو یاد رکھنا اور محفوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے یہ بہت مشکل کام ہے ایسے ہی نیکی کر لینا اللہ کی توفیق سے یہ آسان ہوتا ہے لیکن نیکی کو سنبھالنا اس کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے ہم سے نا جانے میں انجانے میں نہ جانتے ہوئے غیر شعری طور پر بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں جن سے اللہ اس قدر ناراض ہوتا ہے اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی پچھلیاں تمام نیکیاں برباد ہو اس جی میرے بھائیوں آج کی اس مجلس میں میں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کی توفیق سے نیکی کر لیں پھر اس کی حفاظت بھی کریں حج کر لینا پیسے لگا کے حج کر لینا یہ ٹھیک ہے انسان کر کے چلے جاتا چالیس دن کا کورس سا ہے یہ سارا اس میں پانچ دن ہے حج کے پروسیس کے حج ہی تو بن کے چلے جاتا ہے لیکن حج کو سنبھالنا بہت مشکل کام باقی سمجھ آ رہی ہے تو اسی طرح بھائیوں اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اللہ نے ہمیں موقع دیا اس کا لاکھ لاکھ چکر ہے کہ ہم نے نیکیو کا سیزن ابھی گزارا ہے اس پر بہت نیکیاں کی ہیں سب کا خیرات کی ہے, ہے فرسی نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھے قیام الین بھی کیا ہے دن کا روزہ بھی رکھا ہے یہ اللہ کرنے والی نیکیاں سب گناہ بہت ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں لیکن ان نیکیوں کو سنبھالنا بھی ہماری اب ذمہ داری ان کو ہم کہیں ضائع نہ کر بیٹھے ضائع کیسے ہوتی ہیں ایک چیز آج کی مجرس میں بتاؤں گا یہ جو ہم بیٹھے بیٹھے زبان کا چسکا پورا کرتے ہیں نا زبان کا چسکا غیبت کرتے ہیں چگلی اور بڑا مزہ لے لے کے ہم باتیں کرتے ہیں ہم تو اپنی طرف سے بڑا خوش ہو رہے ہوتے کہ ہم اس کی عزت اچھا رہے ہیں لیکن یہ دھیان نہیں ہے کہ یہ جو ہم اپنے بھائی کی عزت اچھال رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں اس سے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے اس سے انسان ازاب راہی کا مسحق کہہ جاتا ہے اللہ تبارک و وطا نے قرآن حکیم یہ شاد فرمایا انسان ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ہم اسے سے جو کہ ہمیں کون پوچھنے والا زبان ہماری اپنی ہے نو بھائی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ دو فرشتے کرامن کا مقرر کر دی وہ سر سے لے کر آسر تک آسر سے لے کر فجر تک ہماری ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں یہ زبان ہماری ان کے ہاتھ میں قلم کا کام دے رہی ہے ہماری کوئی بات لکھنے سے چھوٹ نہیں رہی کوئی بات ہماری मिस نہیں ہو رہی ابھی یہاں ویڈیو بن رہے کیا سمجھتے ہو میری ساری ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ऐसे ہی ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو وہ تو آ گیا نوٹ ہو گیا ہم نے جو کہا وہ تو اللہ کے یہاں پہنچ گیا ہماری ڈائری تو ڈیلی جا رہی ہے تو ہم کیا سمجھتے تھے کہ ہم اپنے بھائی کی ستو چھاڑ رہے ہیں اس کی غیبت کھا رہے ہیں اس کی چوڑی کھا رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا قرآن پاک بھرا پڑا ہے بھری پڑی ہیں کہ انسان کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے انسان محنت کر کر کے راتیں جاگ جاگ کے دن جاگ جاگ کے پیسے لگا لگا کے محنت کر کر کے نیکی کماتا ہے اور زبان ہے ایک منٹ میں اس کی دیکھے برباد کر دیتی اللہ تبارک و بازار نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا حجرات کی مبارکہ ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کے سر میں تلاوت کی ہے اس کا سرجما سب آپ مومنوں اے ایمان والدو میری تو کو ماننے والے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے یہ اللہ کیا فرماتے ہو فرما زن سے بچو تو اکثر زن کا شکار ہو جاتے ہو انویسی زن گناہ ہے گناہ کی طرف لے جاتا ہے بد سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاؤ پھر فرمائے والے آتا کسی کی تو نہ کہوں جاسوسی نہ کروں کسی کے راز نہ کرے تو کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ بھائی کسی کے پیچھے جتنا پڑھتے ہو اپنے پیچھے پڑھو اپنے آپ کو سنوارو کسی کی غلطیاں تلاش کرتے ہو بھی غلطیاں تلاش کرو میرے اندر کتنی غلطیاں میں اللہ سے معافی مجھے کیا پڑا کہ میں کسی کی غلطیاں تلاش کرتا تھا اور آگے کیا فرمایا وقت لوگوں مومنوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا غیبت کیا ہے ہمیں احساس نہیں بھائی ہمیں احساس نہیں فرمایا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ہے اس کا حقیقی بھائی مرا پڑا اس کی لاش چار پر پڑی ہوئی ہو کیا وہ اپنے حقیقی بھائی کی لاش کو اس کے گوش کو نوچ نوچ کے کھانا پسند کرے گا تو میں آپ کھا سکتے آپ کھا سکتے ہیں میں تو نہیں کھا سکتا سچی بات ہے میرا بھائی ہاسپٹل میں داخل ہے روزانہ فون کرتا ہے بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مجھے اللہ سے معافی لے دو تو میں تو سارا دن روتا ہوں اپنے بھائی کے لیے میں اپنے بھائی کا کیسے گوشت کھا سکتا ہوں آپ کھا سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں سارے انکار کر رہے ہیں اللہ بھی کہتا کریے مومنوں یقیناً تم اپنے حقیقی بھائی کے مردہ کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے تو پھر بطاق اللہ اللہ اللہ پھر اللہ سے ڈر جاؤ تمہیں خون کا رشتہ بڑا پسند ہے تمہیں خون کے رشتے کی بڑی عزت ہے اور اسلام اور روحانی رشتے کی عزت نہیں ہے جس کی تم غیبت کر رہے ہو جس کی تم چگلی کھا رہے ہو وہ تمہارا روحانی بھائی ہے وہ تمہارا پیر بھائی ہے اس نے اسی نبی کا کلمہ پڑا ہے جس کا تم نے نکلنا پڑا ہے تو تم اس کی چگلی کر کے غیبت کر کے اس کا ایسے سمجھو جیسے اس کا گوشت لوچ لوچ کے کھا رہے اب اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ ہمیں ڈرنا چاہیے میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں بھائی آپ بھی ڈرنا چاہتے ہیں اللہ کہتا تم ڈرو ان اللہ تبرحی ایک دفعہ ڈر کے دیکھو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا تو بھائیو یہاں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ غیبت کرنا چگلی کھانا یہ بہت بڑا جرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اش فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ سے جنت لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں لینی ہے جنت جنت لینی آبھی لینا چاہتے یا اللہ ہم سب کو جنت پہ اکٹھا فرما دے اللہ کے ربی سامن ہے بھائی. اللہ کے ربی سامن سامن سمجھتا کیا ہوتا ہے کسی سے پیسے لینے ہو نا وہ دینا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی پیسے دو کہتا فلا داری کو دوں گا بھائی سامن دو تم نہیں دو پھر ہم زامن لیتے ہیں اس کا پھر ہم زامن سے پوچھتے لاؤ بھائی اس سے پیسے لے کے دو تو زامن جو ہوتا ہے وہ اچھا آدمی ہوتا ہے کسی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے ہم کسی کو زامن ماننے کے لیے بڑے تیار ہی ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں اسے اور یہ بتاؤ کہ زامن جو ہوتا ہے وہ قابل اعتماد ہوتا ہے بتاؤ اس دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قابل اعتماد کون ہے میری نگاہ میں تو کوئی نہیں آپ اتنے با اعتماد ہیں کہ جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں جو آپ کے جان کے دشمن ہیں جو آپ کا خون لینا چاہتے ہیں جو آپ کو قتل اور شہید کر دینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی امانتے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے امانتے رکھتے ہیں کیا سمجھو کیوں رکھتے ہیں؟ قابل اعتماد تو اتنا قابل اعتماد شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ مجھے اور آپ کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں لے لو بھائی زمانت. لینی ہے بابا جی بزرگو آپ نے لینی ہے زمانت آپ کے ذمہ بن جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں میرے بن جائے میرے بن جائے لیکن آپ کہتے ہیں میں تب سامن بنوں گا تمہارا جنت لے کے دینے کا وعدہ تب کرتا ہوں جب تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو لو جی لینے, لینے کے دینے پڑ گئے اس کو کہتے ہیں جنت کی ضمانت لیتے لیتے دو چیزوں کی ضمانت دینا پڑ گئی دی. بھائی بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے بھائی جنت کے مقابلے میں کیا چیز مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے لوگ تو اپنی جانے دے رہے جنت لینے کے لیے تو ہم دو چیزوں کی ضمانت نہیں دے سکتے وہ ہیں کیا دو چیزیں آپ نے فرمایا میں جئی اصمل اجن جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے وہ اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا وہ اپنے نفس کو اپنی شرمگاہ کو ناجائز استعمال نہیں کرے گا دو چیزوں کی ضمانت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی زمانت دیتا ہوں زبان کی ضمانت کیا ہے اس سے شرک کا کلمہ نہیں بولیں گے اس سے جھوٹ نہیں بولیں گے اس سے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے اس سے غلط جھوٹی قدم نہیں اٹھائیں گے اس زبان سے کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے اس زبان سے کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے غیبت نہیں کریں گے چولی نہیں کھائیں گے یہ ضمانت زبان اور جسم کی نفس کی شرمگاہ کی ضمانت کیا ہے کہ اپنی بیوی اپنی لونڈی کے سوا اس شرمگاہ کو استعمال نہیں کرے گا جو شخص یہ دو چیزوں کی ضمانت دے اس کو جنت کی ضمانت ملتی ہے بھائی تو پتا چلا کہ زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے اس کو غیبت سے بچانا گویا جنت کی ضمانت لینا ہے جنت کی ضمانت دینا ہے حدی سے میں آتا ہے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اماں جان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جملہ بولا جملہ کیا تھا کفاک کفا کا منسفیت کا ہماری ایک امان جان کا نام تھا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی جو صفیہ بی ابھی ہے نا اس کا تو کب چھوٹا سا ہے آپ اسے بہت محبت کرتے ہیں. لو اتنا جملہ بولا ہے بول رہے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے یہ جملہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک متغیر ہو گیا آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا آپ نے فرمایا عائشہ لکد کل تی کلی مسلو موسیجس بے حل عائشہ تم نے یہ جو جملہ بولا ہے نا اتنا خوفناک اتنا خطرناک ہے اتنا کڑوا ہے اگر میٹھے پانی کا سمندر ہو میٹھے پانی کا اس میں یہ کلمہ ڈال دیا جائے تو پورا میٹھا سمندر کڑوا جائے جملہ کیا ہے معمولی سے جملہ بتاؤ ہماری نظر میں اس جملے کا اس جملے کی کیا حیثیت ہے ہم تو سینکڑوں نے ہزاروں مرتبہ ایسے جملے بولتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ جس میں کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے آپ نے گرا نہیں کیا غیبت ہوتی کیا ہے بھائی اس کا پتہ تو چلے نہ معلوم. ہم کتنی دفعہ غیبت کرتے ہیں اور ہماری نیکیاں برباد ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سے پوچھا ملو غریبہ صحابہ جانتے ہو غیبت کیا تو فرمایا ذکر کا عقاق کا بھی میر غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی ایسی بات کرو جو اسے ناپسند ہے یہ غیبت ہے کیوں جی ہم عدم موجودگی میں کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے کریں تو اس واقعے کرتے نہیں کرتے صحابہ صحاب کیا تھا اللہ کے رسول ہے. اگر اس بھائی کے اندر وہ برائی ہو وہ غلطی ہو جس سے وہ غصہ کر رہا ہے ہم وہ بات کریں تو پھر بھی غیبت ہوگی آپ نے فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے اگر تم نے ایسی بات کی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں اگر میں وہ بات کرو گے تو وہ تو بہت مطلب الزام ہو وہ تو قدم ہو رہا. وہ اس کی سدا غیبت کسی بھائی کے اندر غلطی ہے تم اس, اس کی عدم موجودگی میں اس کو نشر کرتے ہو اس کو بےزب کرنے کے لیے پھیلاتے ہو لوگوں کے اندر اس کو اچھالتے ہو یہ قیبت کی نہیں کیا برباد ہو گئی ہمیں کیا آرڈر تھا ہمیں حکم کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم ستارا مسلمن ستارا اللہ یوم یومن جو مسلمان کسی کی غلطی پر پردہ پوشی کرے گا اس کی غلطی کو چھپائے گا اس کو علیحدگی میں جا کے اکیلے میں جا کے سمجھائے گا لوگوں میں بھی عزت نہیں کرے گا پردہ ڈالے گا فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس نے کے سامنے اس کا پردہ رکھا ہے اللہ پوری کائنات کے سامنے اس کا پردہ رکھے اس لیے بھائی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں غیبت کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے سنو سے بخاری کی حدیث ہے چل صاحب ٹائم زیادہ بھی ہو رہا میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں بس میری گفتگو اصلاحی سی ہے شاید آپ کو وہ لطف نہیں آ رہا ہوگا مہر اس سے یہ ہے کہ اگر ہم اس ایک بات پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری بہت سے دیکھیاں محفوظ ہو جائیں گی اور ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے ہماری زبان محفوظ ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ ہماری زبان سے محفوظ ہو جائیں گے دیکھو کتنے فائدے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عیز المسلماری کی عدیث ہے اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ مسلمان تو بہت ہے کیوں جی سارے مسلمان بیٹھے میں بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں بھی مسلمان لیکن یہ بتاؤ کہ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من سلیمنس ملتی سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ پہ اگر ہم ہاں غیبت کرتے چولی کھاتے رہے ہماری زبان سے کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے تو ہم مسلمان کیا حدیث میں ہے جابر رضی اللہ کا عنہ کا بیان ہے مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدیدی فقال انہما لیو عصبان ومایو عصبان کی خبیر آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے جو ابھی تازہ بنی ہوئی تھی نئی نئی قبریں بنی ہوئی تھی ان کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے رک کے آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں میں اس وقت آزاد ہوا اللہ نے قبر کے عذاب سے بچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے جب بھی نماز پڑھتے آخری تشہد میں بیٹھتے آخری تشہد میں بیٹھتے سلام پھیرنے سے پہلے من یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں سے پناہ مانگتے ان چار چیزوں میں ایک کیا ہوتی تھی باوزو بکمن عذاب القبر ہو قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا دیکھو آپ دو جہانوں کے سردار ہیں آپ کے ذمے تو اللہ نے کوئی گناہ آنے نہیں دیا اس کی بات کیوں آپ اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگ فراہم کریں گویا ہمیں سبق مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا لیو ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے ممالو زبان اتنی کبھی یہ احتیاط نہیں کیا کرتے تھے جس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی آسانی سے بچا جا سکتا تھا پوچھا گیا کہ وہ دونوں جرم کون سے ہیں جن کی بنا پر ان دونوں قبروں میں ایسا بول رہا تو سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمائے آپ نے فرما یہ جو پہلی قبر ہے نا دوسری حدیث پہنل بہل یہ شخص پشاخ کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا کر لیں میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں تم ایک منٹ کے لیے اپنے آپ سے پوچھ لو میں پانی پی لیتا ہوں پوچھے تو اپنے آپ کو میں نے ابھی آپ سے پوچھنا ہے آپ پوچھو اپنے آپ سے جائزہ لو اپنے آپ سے جائزہ لے لیا جی میں راستے میں اپنا جائزہ دیتا آیا ہوں میں نے چاہتا اپنا لے لیا ہے مجھ سے بہت دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ مجھے سرسل بول کی مرض ہے تکلیف ہے مجھے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشاب کا چھینٹا پڑ جاتا ہے قطرہ نکل جاتا ہے تو قطرہ تو ایک جگہ پر نکلا ہے میں تو کتنی شلوار دھو لیتا ہوں مجھے ذرا شرم نہیں ہے اس بات معاملے میں میں تو بھی ڈر رہا ہوں جب سے یہ حدیث پڑھی ہے مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے بہت ڈر لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے لگتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لو قبر کی گھاٹی بہت مشکل ہے سیدنا عثمان حسین اللہ قبر کو دیکھتے تھے تو زاروں کا تار ہونے لگ جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے اے عثمان رسی اللہ کیا بات ہے قبر کو دیکھ تو روکتی ہوں تو فرمایا کرتے تھے من یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا جو یہاں پکڑا وہ آگے بھی پکڑا جائے گا تو آپ نے فرمایا یہ جو پہلی قبر ہے اس میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ شخص پیشاب کے چیٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا جا رہا ہے راستے میں ایسے بیٹھ گیا ابھی شام کرنے اور کترے گر رہے ہیں یہ اٹھ کے کھڑا ہو گئے پتلون کو بند کیا, زب بند کیا بٹن بند کی جا رہا ہے تو کیا ہو گیا تھا یہ معمولی سمجھتا ہے بھائی معمولی بات نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے, ہے بھی معمولی کیسے بچنا آسان ہے لیکن نہ بچنا اس کا جرم جرملی نہیں ہے آپ نے فرمایا پہلی قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ شخص پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا پھر فرمایا نمیما اس دوسری قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص چغل گور تھا یہ غیبت کیا کرتا تھا چوڑی کھایا کرتا تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کو قبر میں آتے ہی گرفتار کر لیا اس کو عذاب ہو رہا بتاؤ بھائی ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے نہیں بچانا چاہتے اتنی محنت جو کی ہے رمضان میں دن کے روزے سارا دن کے روزے رکھے شدید گرمی میں آپ کام بھی کرتے رہے روزے بھی رکھتے رہے آپ کا قیام بھی کرتے رہے یہ جو ساری محنت کی ہے اس لیے کیبر میں آداب ہو قبر سے بچنے کے لیے تو یہ سارا کام کر رہے ہیں تو پھر صرف زبان کے چسکے کے لیے ساری دن کی گرمی کی کی ہوئی نیکیاں برباد کر لیں رات کا جاگرا برباد کر لیں نیکیاں کی ہوئی برباد کر لیں صدقہ خیرات برباد کر لیں پرانے پاک کی تلاوت برباد کر لیں یقینا ہم نہیں چاہتے آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے میں بھی نہیں چاہتا تو بھائیو پھر آج سے یہ تہیا کرو آج سے یہ تہیا کرو کہ ان اللہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے اس کو قابو کریں گے اس کی حفاظت کریں گے اس سے قیبت نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائیں گے کسی پر الزام نہیں لگائیں گے اس زبان کو کسی ایسی جگہ پر استعمال نہیں کریں گے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے تو ان شاء اللہ لازید. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جنت کی زمانت آ... زمانت کو مبارک اس سلسلے میں کچھ سوال ہو تو کر سکتے کیا فرما ہے جہاں سجدہ نہیں کر سکتے جس ٹائم میں ہاں جی وہ اوقات ویسے حرم کے اندر تو پابندی نہیں ہے وہاں بیت اللہ میں تو پابندی نہیں ہے کسی ٹائم کی بھی لیکن تین ٹائم ایسے ہیں تین اوقات ایسے ہیں جہاں نماز وقیرہ پڑھنا وہ ممنوع ہے وہ منع کیا گیا ہے ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو ہوا تتلو بین کرنا شیتان وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے یعنی شیطان کو ماننے والے اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو وہاں اس وقت سجدہ نہیں کرنا چاہیے اس سے مشابت ہوتی ہے جو شیطان کی پوجا کرنے والے اور سورج کی پوجا کرنے والے ہیں اس سے مشابت ہوتی ہے اسلام نے روک دیا ایسے جب عین سر کے اوپر سورج ہو اس وقت بھی اور عین اس ٹائم جب سورج غروب ہو رہا ہو تو غروب میں کرنا شہر وہاں بھی یہ الفاظ ہیں یہ تین اوقات ہیں جہاں نماز ممنوع ہے سجدہ ممنوع ہے ہاں حرم پاک <تصفح> کیا فرمایا یہ عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض ہو یہ کوئی بات بھی نہیں ہے حج اس پر فرض ہوتا ہے جس کے جو صاحب نصاب ہو صاحب نصاب ہو اس پر حج فرض ہوتا ہے عمرہ تو کم پیسوں سے بھی ہو جاتا ہے عمرہ کر لینے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا ہے حج فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کی وجہ سے بالغ ہو گیا ہے مسلمان ہے عقل ہے اور وہ صاحب نصاب ہے اس کے پاس زیادہ سفر موجود ہے تو اس پر حج فرض ہوتا ہے عمرہ کر لینے سے فرض نہیں ہوتا میں نے آپ کا سوال صحیح سمجھا نہیں یہ کوئی بات نہیں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے جس موسم میں مرضی عمرہ کرو جس موسم میں جی چاہے عمرہ کرو کوئی بات نہیں ہے ایسی اچھا بال میں عمرہ کر لو کوئی بات بھی نہیں ہے حج کے دنوں میں عمرہ کر لو کوئی بات نہیں جب جتنے بھی حج آتے ہیں تقریباً اور سارے حجمتو والے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہی سب سے پہلے عمرہ ہی کرتے ہیں تقریباً ننانوے فیصد جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے آتے ہی وہ عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد اے کھولتے ہیں آٹھ کو پہلے رام بال لیتے ہیں تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے کر سکتے ہیں بلکہ عمرہ تو بار بار کرنا چاہیے عمرہ بار بار کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو مرا فرمایا بار بار عمرہ کروں اس سے دو فائدے ہوں گے انہ جلوب اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں گناہوں کی گرمی بجھ جاتی ہے آگ جڑ رہی ہوتی ہے گرمیوں کی گناہوں کی وہ آگ بھج جاتی ہے اور فرمایا دوسرے نمبر پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غربت دور ہو جاتی ہے جو انسان عمرے پہ پیسے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو برکت دے دیتا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے ہوں دو تین میں دو دو میں میرے پاس صرف پانچ ہزار روپے تھے تو مجھے بشارت ملی کہ آپ حج پر جا رہے ہو تو میں کہنے لگا کہ پانچ ہزار روپئے میرے پاس ہیں تو حج پر میں بھی اور میری زوجہ بھی دونوں جائیں گے پانچ ہزار روپئے میں تو میری والدہ کہنے لگے اور تم جمعے میں لوگوں کو یہ سبق دیتے ہو کہ بھی پیسوں سے حج نہیں ہوتا ہے حج بھی کیا اس کے بعد 4 میں 5 میں 6 میں 7 میں 8 میں 9 میں اب 16 میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں ہر سال جالیات میں یہ میں اسکان میں درس کرنے کے لیے آتا ہوں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بھوکے مٹا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دین بھی دے دیا دنیا بھی دے دی یہ ساری میں سمجھتا ہوں برکت ہے اللہ کے گھر میں آنے کی بار بار عمرہ کرو آپ تو اتنے خوش نصیب ہو اتنے خوش نصیب ہو اللہ کے گھر کے پاس بیٹھے ہو جو ہی آپ کے بال تھوڑے سے نکلے کرو عمرہ جاؤ اللہ کے گھر یہ کوئی ممنوع نہیں ہے الحمدللہ میں اس سفر میں چاروں میں کر چکا ہوں کل کریں گے عمرے پر عمرہ کرے گناہتے ہیں بالکل سوال آہ. کیا ہے کہ ہمارے یہاں واشروم میں حمام میں جو سیٹیں لگی ہوتی ہیں وہ بالکل نیچے ہوتی ہیں وہ زیادہ اونچی ہی نہیں ہیں تو احتیاط کے باوجود بہت سا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پاؤں پر یا کئی جوتے پر یا شلوار کے پانچے پر اس کے شاہ وغیرہ کے چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے انسان کو شک ہی کم از کم پڑ جاتا ہے بس آؤ دیکھتے بھی ہیں ایسا ہوتا ہے وہاں ہر میں بھی ایسے ہی بنے ہوئے تو کیا کرنا چاہیے بھائیو کرنا کیا ہے آپ کے پاس وہ پائپ لگا ہوا ہے جیسے آپ استنجا ہی کرتے ہیں ایسے ہی آپ پاؤں پر بھی ڈالو لو شاک ختم ہو گیا انشاءاللہ اللہ شاہ ختم ہو گیا دوسرا سوال کیا کیا تھا ہاں مسجد ایشا کا بھی دیکھو بھائی اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا کیسا ہے کچھ بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو مکے میں آ کے مقیم ہو گئے ہیں بگرچہ آرسی ان کا اکام ہے اکامت ہے وہ اپنی رائے سے بھی باندھ لیں تو ٹھیک ہے جیسے کہ حج کے لیے اپنی رائے سے احرام باندھ کے جاتے ہیں نا کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن رسی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ عائشہ کو لے جاؤ وہاں سے تنعیم سے ان کو احرام بندوا کے لے جاؤ ان کو عمرہ کروا کے لاؤ ٹھیک ہے تو بھائی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اس میں کیا سمجھاؤں میں یہ سمجھا ہوں کہ ایسا شخص جو معصور ہے کسی مرض کی بنا پر وہ عمرے سے رہ گیا ہے بالخصوص جب اس جانا ہے تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ مسجد ایشا سے کر لے اگر اس کو کوئی ایسا تھا لیکن شوقیہ وہاں سے جانا میں نہیں اس کی, اس کا کوئی جواز ہو کیونکہ سعید الرحمان بھی ساتھ تھے اگر یہ شوقیہ ہی ہوتا یا ایسے ہی ہوتا تو آپ ان کو بھی فرما دیتے بھی تم بھی ہے رام بادل تم بھی کر لینا بھی عمرہ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ہی یہ جیر رانا تو موجود ہے ان سے دور ہے کیوں جی یہ مکہ مکرمہ سے حرم سے تیس میل کے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر آپ سے تو بالکل قریب ہے تو جیرانہ سے جا کے احرام باندھو وہ تو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باندھا وہاں سے جب آپ تائف سے ہنین سے آبادن سے فتح مکہ کے بعد لوٹے ہیں تو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے جیرانہ سے احرام باندھ کے آپ نے عمرہ کیا وہاں چلے جائے شک دور ہو جائے جزاک اللہ خیر ضمیع محترم یہ تحت فضیلت شیخ ڈاکٹر ابوذر محمد ذکری حفظ اللہ تعالی اللہ ان کو اس مدلل بیان پر جزائے جزائق دے اللہ ان کی زیرت حرمیں قبول فرمائے سب کے نیکیاں اللہ منظور فرمائے ثمین محترم جیسا کہ پہلے اشارہ کر چکا ہوں نیکی کی قبولیت کی نشانی نیکی کے بعد پھر نیکی ہے تو جن بھائیوں نے اب تک سوال کے روزے نہیں رکھے ہیں وہ سوال کے روزے بھی رکھ لیں اور اس کے لیے کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے کہ لگاتار رکھو شروع میں رکھو آخر میں رکھو جیسے موقع ملے مہینہ بھر میں چھ دن کے روزے یہ سنت رسول ہے جو رکھے گا اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اور جو ہر سال رکھے گا اسے زندگی بر روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر چلیں سبھی بھائی کوشش کریں اللہ کی توفیق سے اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے اور سے بچنے کی توفیع دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ